بسرحمن ورحمۃ اللہ محمد اللہ, اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی طام خورین گرام برادرانہ صاحب سے ہمارے سلسلہ ادار دعوشری درخت نمبر چھ سو ترانوے ابلگ تین سو 335 ہے 693 شروع سے تک کی درست کی تعداد تین سو فتح کی اور میں ہم لوگ بحث اسماعال حس حسنہ میں ہیں اور اس میں اعظم نمبر اکیس یا علیم ہاں اس, اس مقدس کے وجہات میں اس میں دوسرا جو ہمارا ہوتا ہے بعض جو ہے العلیم جل, جل جلال القرآن پاک میں یعنی اس مقدس جو ہے قرآن پاک کے کون کون سے آیات میں آئی ہیں اس حوالے سے جو ہے تھوڑی سی چند آیات اور لوگوں کے مبارکانوں تک پہنچایا تھا ان میں سے شاید ابھی یہ آٹھ ساتواں سات آہتر ابھی آٹھواں آیت جو ہے آپ لوگوں کو پیش ہوں تو آٹھواں آئے جو علم الہی کے بارے میں دعائی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاں جی حضرت ابراہیم السّلام نے جو ہے چونکہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں جی نو انسانی میں سے جو اللہ کی سب سے بہترین معرفت رکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام ہیں پھر علم علیہ السلام پھر اولیاء کرام ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں فرماتے ہیں ربنا انَغالم ماں نخوی و مان علم ماں نخوی و مان الینو و ماں یکنشین فی الرض ولاَِ سمائے اس مقدس آج میں سورہ ابراہیم آج نمبر اٹھتیس ہے اللہ کے حضلم میں دس میں دعاؤں کے فرماتے ہیں ربنا اے ہمارے رب ان نکا بے شک تو بلاش شباتو تالم و جانتا ہے ما نخفی جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور مانو لنو اور جو کچھ ہم احصار کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں ہاں جس ظاہر کرتے ہیں تجھے وہ سب کا علم ہے تو ان سب کو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپات کے کرتے ہیں اور جو کچھ ہم اعلان اور ظاہر کر کے کرتے ہیں ان سب کو تو جانتا ہے اور ماف اللہ اور مخفی نہیں رہتا اللہ تعالیٰ پر منش ان کچھ کوئی چیز کچھ بھی مغل نہ زمین میں ولاف اسلم اور نہ آسمانوں میں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے یعنی یہ ہمارے رب جو کچھ ہم پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں ہاں یہ تو اسے جانتا ہے اللہ سے کوئی چیز نہ تو زمین میں چھپ سکتی سکتے ہیں نہ آسمان میں تو اس آیت مجیدہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے علم انسان کے تمام مخفی و پوشیدہ رازوں اور ظاہر شدہ اعمال و اغوال و کردار سب پر محیط ہونے کا بیان ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ کا علم یہ باتیں ہمیں تھوڑا سا اس میں تدبر کی ضرورت ہے حضین گرامی ہمیں جو سوچ میں آتی وہ یہ ہے کہ یہ ہے اس آیت مجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے انسان کے تمام مخفی و پوشیدہ رازوں اور ظاہر شدہ اعمال و اغوال و کردار سب پر محیط ہونے کا بیان ہے انسان اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتا ہے نہ چھپ کر کچھ کر سکتا ہے بلکہ ہماری ظاہر و باطن سب اللہ کے سامنے ظاہر باطن جو ہے یہ تصور ہمارے لیے ہے اللہ کے لیے جو ہے نا سب ظاہر ہے اللہ کے لیے کوئی مخفی چیز نہیں ہے اللہ کے لیے مغفی اور باطن جو چھپی ظاہر چیز ایک جیسا ہے اس کے لئے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس علم کائنات کے, کے عرشے پر مکمل محیط ہے نیز اس آیت مجیدہ میں یہ حقیقت بھی زبان ابراہیم علیہ السلام سے بیان ہوئی کہ اس وسیع آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی شے اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے عظیم کتنے وہ سطحِ زمین و آسمان کے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں انسانوں کے دعوی جو زمین تک رسائی نہیں آسمانوں کی تو بہت دور اسی, اسی زمین کے تمام حقائق سے انسان حاشدہ نیچے جا کے آسمانوں کے تمام اشیاء حشدہ ہو لہٰذا جو شاید سے یہ بھی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ بھی واضح ہوا کہ از مجدہ میں یہ حقیقت بھی زبان ابراہیم علیہ السلام سے بیان ہوئی کہ اس وسیع آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی شے کوئی چیز اللہ سے ماخیر اور پوشدہ نہیں بلکہ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے یات مجیدہ ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی میں سے صفات علم ہیں یعنی العلیم کے بارے میں معرفت کو بیان کرتی ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام ہی وہ عظیم ہستیاں ہیں جو ولاعت کے عظیم مرتبے پر فائز ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے بارے میں جی ایسی وسیع معرفت رکھتے ہیں جو کہ ایک عام مومن کے لیے ممکن نہیں ہے تو یہ آئے جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں واضح بہ فرمایا کہ اللہ جی جو اللہ سے کوئی چیز ہمارا مغفی نہیں لگا ہمارے ظاہر اعمال بھی اور جو ہم جو ہے مغفی کرتے ہیں وہ بھی ہاں جی اور پوری کائنام صرف ہماری نہیں پوری کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ کے حیات علمی سے مخفی اور چھپا ہوا نہیں آد نمبر آٹھ کی توجہ آج نمبر نو جو قرآن پاک سے لیا گیا ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ کے علم اس کائنات کے اس کی کے توجہ کے لیے تھوڑا ایک چیز بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے علم اس کائنات کے ہر شے پر محیط ہے کسی طرح سے ایک پتا بھی گرے تو اسے پتا اسے پتہ ہے ہاں جی اور زمین کے اندر جو بھی دانہ یعنی بیج جاتی ہیں اس کا بھی اس علم ہے اور ہر خوش و تر کا بھی اس علم ہے جناجائے ہو اند و مفاط الغیبی ہیں اللہ تمام غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں غیب کے رازوں کا علم صرف اسی کے پاس ہے اسی کو ہے لا عالم و اللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تمام رازوں کو تمام غیب کی چیزوں کو وہ ما اور وہ جانتا ہے جو کچھ خوشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے وہ ماتس میں برقن اور نہیں گیتے کسی بھی درخت سے کوئی ایک پتہ اللہ علوم مگر اللہ تعالیٰ خوش اس کا بھی علم ہے کون سی درخت سے کون سا پتہ گرا ہے اور کب گرا ہے ولاحب تن اور نہیں کوئی دانہ بھی ظلمات اور زمین کی تارکی میں جاتی ہے کوئی بھی دانا دنیا میں جتنے بھی بیج بوتے ہیں یا خود بخود گرتے ہیں زمین کے نیچے جاتی ہے ان سب کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے وَلَا فِي والبی ظلمات رجولہ ردب ولاسن رد ولا اللہ کی کتاب اور نہ کوئی خش تر اور نہ کوئی خش مگر سب دل واضح کتاب میں موجود ہے جو کہ علم الہ کا اعظم ہے یہ سورہ نام عائد نمبر جو ہے ففٹی ہے ایک تو تجمہ اس کا میں نے کیا ابھی دوبارہ جو ابامہ تجمہ اور اسی ذات اردس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ خوشکی اور سمندر کی ہر چیز سے واقف ہے اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس سے آگاہ ہوتا ہے مگر اسے آگاہ ہوتا اور زمین کی تارکیوں میں کوئی دانہ نہیں جاتے مگر اسے اس کا علم اس کا بھی علم ہے کوئی خوش و قطر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو تو اس آیت مجدہ میں اللہ تعالیٰ کی وسعت علمی کو کائنات کے ہر چیز کے بارے میں نہایت لطافت اور مختلف زاویوں سے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے عغیب کی چیزوں تک رسائی کا واصلہ اللہ ہی کے پاس جو اچھا بھی ہے اس کے سوا بذات کوئی بھی غیب نہیں جانتا بذات کوئی بھی اس کائنات میں کوئی غیب نہیں جانتا محلوقات کی غیب تک رسائی ہاں جی اتنی ہے معلومات کو غیب تک رسائی جو ہے اتنی ہے جتنا اللہ تعالیٰ خود آگاہ کرنا چاہے ورنہ غیب مطلق کا علم صرف اللہ ہی کو ہے ہاں بدونقید تو شاید ہر چیز کا علم تو اللہ کے باقی معلولات خواہ امبیا ہو خواہ فرشی ہو اولیاء ہو علم ہو ہاں جو کچھ معلولات ہیں ان کو علم اللہ جتنا دے گا اتنا ان کے پاس ہے جتنی غیب سے اللہ ہی کرے گا اتنا ہی اس چیز کا علم ہے وانا غیب مطلق علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ذات میں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بھی جانتا ہے جو بر و بھر میں ہیں ہاں یہ خشکی اور سمندر میں یعنی خوشکی اور سمندر میں یہ کائنات دو حصوں پر مجھ سے ملے یا خوشکی ہے یا تاری ہے گویا یہ آئے جو ہے مجیدہ وہ بالکل نشین علیم کو دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اسی کو دوسرے الفاظ میں بیان فرمایا ہے جو کہ فن بلاغت کے اہم ہنر ہے اور قرآن پاک تو بلاغت کے سب سے عالم مرتبہ پر ہے جہاں انسانی سوچ کے رسائی ممکن نہیں اس لیے الب بلغا قرآن پاک قرآن کا مثل تو تو کنار ایک سورہ بھی مثل قرآن لانے سے عزیز آ گیا اور یہ قرآن جو ہے موجودہ خالدہ ہے تک ہمارے پیارے نے بھی اور کسی درخت سے ایک پتا بھی نہیں کہتا مگر اللہ کو اس کا بیلوم اس حایت سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کے لیکوٹ ہے آج کے سلام میں اور ہر طرح کے پر ہیں جی اور ہر طرح کے اور ہر شرک اور ہر طرح کے جو ہے ہاں جی تنا ہر طرح کے تنہا اور ہر شخص ہر طرح کے ہر تناہ جتنے بھی تانا ایک اور ہر شاخ کا بھی کوٹ ہے اس درخت کے کو تین چار تانا ہے ہر تانا کا بھی اللہ کے پاس کوٹ ہے اور اس کے بعد ہر شاخ کا بھی کوٹ ہے اور ہر پتا نمبر ہر پتا پر نمبر لگا ہوا ہے اس لیے جو ہے ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس پاک کو ذات کو جو ہے تو اس بعض پاک ذات کو پتہ چلتا ہے اور اس کے علم میں ہے اس سے ایک پتا بھی گرتا ہے ایک عظیم کائنات میں ہاں عربوں درخت ہیں ان تمام درختوں سے ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تبار و تعالیٰ کی ذات کو اس کا بھی علم ہے تو آپ یہیں سے اندازہ کریں ذات اقدس کے علم کا وہ علم کی وسعت کتنی ہے اور اس سے بھی زیادہ دقیق و باریکتر ہے اللہ تعالیٰ کا زمین کے اندر جانے والی جانے والے ہر دانہ کے بارے میں علم ہے آپ ایک چھوٹے سے ہاں جی علاقے میں زمین میں بونے والے دانوں کا اندازہ لگائیں بسر بالتستان میں بونے والے صرف گندم اور جو کے دانوں کا اندازہ لگائیں ہاں جی کہ کتنی خربوں میں ہوں گے بس پوری پاکستان میں بونے والے دانیں صرف گندم اور چاول اور دالوں کا اندازہ کریں پھر دنیا کی ہاں جی اللہ اکبر کتنا عظیم ہے ہمارا اور ہمارے رب کا علم ہاں جی کتنا عظیم ہے ہمارے رب کا علم یقیناً جو بے نہاد اس لیے اللہ کے علم کے علم ملا کہا جاتا ہے. پھر انسان اپنے علم کا اندازہ کرے اس لیے اللہ نے فرمایا ہوما ہوتی تم من العلم اللہ کل انسان ہم نے تمہیں جو علم دیا وہ بہت تھوڑا ہے اللہ کے علم کے مغالمی انسان کے علم حسن قابل مقاحث نہیں اللہ ہیں ہم نے تمہیں جو علم دیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے بلاشے کا شبائے صحیح ہے دنیران. پس آخر میں مزید اللہ کے علم کے بحر بیکران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی خوش و تر نہیں مگر کتاب مبین یعنی اللہ کے علمی خزانے میں سب موجود ہے خوش سے مراد بھی پوری کائنات اور جو کچھ جو ان میں ہے وہ سب مراد ہے اور وہ بکل الشین علیم کو ایک اور جامع عبارت میں بیان فرمایا ہے ہر خوش سے مدین ہر چیز ہر چیز کے اللہ تعالیٰ کی وسعت و علم ملاق کو سمجھنے کے لیے یہ آیت کافی ہے اگر انسان تدبر کرے پھر اس آیت منجدہ سے درس لیتے ہوئے ہیں اس بات کا یقین کر لیں کہ وہ اللہ جس کے احاط علمی سے ایک پتا اور ایک دانہ بھی مخفی نہیں ہے تو جو ہے مجھے انسان کے بارے میں تو مجھ انسان کے بارے میں تو مجھ انسان کے بارے میں ہاں جی مجھ انسان کے اعمال اور کردار کیسے معافی رہ سکتے ہیں اور اللہ کے اس احاط علمی پر ایمان لاتے ہوئے اللہ سے شرم کریں اور اس کے نافرمانی سے بچیں اور اس کے فرائض پر سختی سے کار بن رہے کیونکہ معلوم اللہ سے شکر کر آپ خوش بھی نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے جی جب اللہ سے چھپ کر آپ خوش بھی نہیں کر سکتے, ہیں. جی؟ اللہ کر نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ سے شرم کرنا چاہیے جب ایک بچہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم غلط کا کرنے سے شرم کرتے ہیں جب اللہ دیکھ رہا ہے کائنات کا رب دیکھ رہا ہے کائنات کا مالک خالق رازق دیکھ رہا ہے اور ہم بے سے جو ہے اس کی نافرمانی کرتے گناہ کرتے رہیں ہاں بدتر سے بدتر ترین گناہ جو ہے کرتے رہیں جو ایک بچے کے سامنے بھی شرم کریں اللہ سے شرم نہ کریں تو یہ کتنی ہماری جان اللہ کے بارے میں ہماری ایمان کتنا کچا ہے اور کمزور ہے ہاں جی اور ساتھی یہ سب سا مندازہ ہے ہمارے اخلاق کے اساتیت اپنے اساتیت سے نقل کرتے ہوئے حرمات ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے اسماع علمیا کی معرفت انسان کو گناہوں سے نہ بچائیں اور اس کے اصلاح نہ کریں تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کے اصلاح نہیں کر سکتا حقیقت بھی ایسا ہی ہے حزین کہ انسان اگر اللہ اللہ کے قدرت و عظمت کے ادراک کے بعد بھی اللہ سے نہ ڈرے تو کون اس کے اصلاح کر سکتا ہے میں سوما توفیق اللہ بلّہ علیہ توکل تولیہب حزین کرامی ان آیتوں سے ہمیں بار بار یہ نیشت ملتا ہے کہ ہم اس بات پر پختہ ایمان رکھیں کہ میں اللہ سے چھپ کر کچھ نہیں کر سکتا میں اللہ سے اپنے اعمال کو چھپا نہیں سکتا نہ میں خود کو چھپ چھپا سکتا ہوں نہ اپنے اعمال کو اللہ سے چھپ کر کر سکتا ہوں اللہ نے صاف آیتوں فرمائے مجھے ہر چیز کا علم ہے ایک گندم کا دانہ بھی کوئی بھی ایک دانہ زمین کے نیچے نہیں جاتا ہے کہ درخت سے ایک پتہ نہیں گرتا اور مجھ اللہ کو جو کچھ خوشکی میں تری میں سب چیز کا علم ہے تو حضینِ کرمی ہمیں سبق چاہیے اور اپنے ایمان کو پختہ کریں اور اللہ سے گناہوں کے مقب اللہ سے شرم کریں اور گناہ نہ کریں گناہ کے قریب بھی نہ جائیں اور اللہ خود کو سیدھے راستے پر رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نظمہ اور سے فیض حاصل کریں اللہ ہم سب کا حامی و عناصر